اوزب اللہ الرحمن الرحیم بنی من اس قاتے کو ماک بالتما جات کمل بیہ بیہ نات کی بات دلالانے کے بعد پھسڑ رہے ہو تب یہ نمونہ بیان کیا گیا کہ دلائل آنے کے بعد یہ بنی اسرائیل بھی پھسلتے تھے یا نہیں پھسلتے تھے یہ نمونہ ہے از ازبینات کا پہلے تھا کہ دلائل آنے کے باوجود بھی پسل رہے اب اس کا نمونہ ہے آپ بنی اسرائیل بطور نمونے کے پیش کیے گئے کہ دیکھو وہ بھی دلائل آنے کے باوجود پھر گئے تھے حق سے اور یہ زجر بھی ہے منی اسرائیل کو وہ رب کا مضمون اس کا زجر ہے یہ فل ہے نا سوال یہ سوال برائے تحقیق ہے یا سوال برائے زجر ہے ایک طالب علم ہے وہ غلطیاں کرتا ہے سمجھے پھر میرے پاس اس کو پکڑ لاتے ہیں مجھے ان کے اخلاق کا علم فلان فلاں غلطی کی سمجھے ایک دوسرے طالب المقید میں سے پوچھو کیا کر دیا برائے تحقیق ہے یا برائے گجر ہے ہاں وہ آدھے برائے تحقیق ہے علم تو ہے مجھ کو یہ برائے ہے پوچھو تو صحیح ایسے کیا, کیا ایسے سمجھے اسی طرح ایک آدمی مخالفت کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں دوسرے کو اس سے پوچھو کہ کیا کیا میں نے اس پہ احسانات کیے تھے پوچھو تو نہیں کیا, کیا کیا احسانات میں نے اس پہ کیے اتنے احسانات کے باوجود بھی نہ فرمان بن گیا تو احسانات میں نے کیے تھے مجھے علم ہے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے پوچھو تو اسے یہ سوال بڑھائے زجر و ہے یہ یہی ہے سال لکھو سوال برائے زجر و توبیر سوال کر بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی ہم نے ان کو آیات بیا بہت سی آیات بیا دی وہ اور اس کے اندر میدان تی کے اندر بادلوں کا سایہ کر دیا من منو سلوہ کھلایا پانی جاری ہوا یہ چیزیں یا نہ ہوئی اور بھی دشمن سے بچانے کے لیے سمندر کے کتنے راستے بن گئے بارہ راستے بن گئے کتنے آیا تھے بھیا اپنی قدرت کی علامتیں لیکن یہ شکر گزار نہیں ہے نہ ہے بدا یہاں مقدر ہے یہ لاج من آیا تھا کے بعد رابطہ مقدر کون سا ہے بدال انہوں نے ہمارے ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کیا بالکل کفر کے اندر تبدیل کر دیا تو بدلوہا نکالیں گے تو آگے بدل نعمت اللہ مناسب ہوگا اور وہ شاک سے تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو کیا من شکر نہیں کرتا کیا کرتا ہے کفر کرتا ہے بعد اس کے آئی اس کے بعد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 دنیا کی محبت نے ان کو خراب کر دیا کیا بلا ہے دنیا کی محبت نے ان کو خراب کر دیا ہے خوب دنیا راس و کل فتی دنیا کی محبت ہر گناہ کا کیا ہے جڑ ہے ہر گناہ حب دنیا سے دیا. تو دنیا کی محبت میں وہ فتیجے نے نہیں چچا کو قتل کر دیا کہاں قتل کیا وہ گائے کے محمے پڑا نہیں ہوئی تو محبت بھی دنیا کے اندر بھتیجا چاچے کو قتل کر دیتا ہے ایک علاقے کی بات ہے تھا بھی وہ تقریباً پیر صاحب تھا اور دنیا دار تھا اس کے بیٹے نے انتظار کیا میرا باپ مر نہیں رہا تم نے تو کسی بہانے بیٹے نے کس کو مار دیا باپ کو مار دیا تو مر کیوں نہیں رہا میں مالک ہو جاؤں کہ اس دنیا کا سام بنا بیٹھا ہے اے حب دنیا کل یہ قتل و ودار اسی وجہ سے ہو رہے ہیں تو اسباب ہرمان لکھو ز للذین لینا کا اسباب ارمان محرومی کے اسباب مزین کی گئی ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی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 اور سرداروں کے پاس کس کی جماعت بھیجتے ہیں جہاں بلال خان خاں چلا جائے وہ اگلے بات کیوں نہیں سنیں گے اکبر بکٹی کا بہان جا سک تو یہی جماعت میری نے عجیب طریقہ سوچا ہے کیونکہ شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے نا تو شکار کا لباس پہنتا ہے سمجھے تو اس لیے نظرات نے سوچا کہ ہم بھی شکار کریں تو ان جیسے لباس کے ساتھ شکار کریں تو یہی احکب دنیا ان میں ہے اس لیے علما کو حقیر سمجھتے ہیں سیدھے سادھے مسلمانوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ غریب مسلمان کیا مات کے دیں ان سے فوقیت رکھیں گے کیا ہاں یہ متقبرین میں جلیں گے اور یہ فوقیت قرآن میں دوسرے مقام میں کیا ہے فل یو ملین کارل اردو فارو ما کالو یا فالو <يَفْعَلُونَ> یہ مزاقی کرتے تھے ہنستے تھے آج مومن ان کو دیکھ کے ہنسیں گے کیا بیٹھے ہوں گے یہ میں جڑ رہے ہوں مِنَ دیکھو جی اس حب دنیا اور مسکری کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں مومنین سے حالانکہ یہ مدع کی پاؤ ان سے کیا رکھیں گے او فوکیت رکھیں گے دن قیامت آمد کے آگے سمے باقی آج تم مومنین کو حقیر سمجھتے ہو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 حق مذہب پہ ہو اور پہلے لوگ بھی تقریباً آٹھ سو سال یعنی دس کرن کا مذہب حق کاپر تھے پھر اس کے بعد خواہشات نقصانی پیدا ہوئی حب دنیا ہوا اغوا شیطانی ہوا تو پھر بگڑ گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں یہ تفسیر مظہری کا محاوالہ دے رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نور علیہ السلام کے قریب تک دس کرن گزرے کتنی کارن گزرے اور ایک کرن تقریباً اسی سال کا ہوتا ہے زمانہ تو دس کو اسی سے زربدو کتنی ہو جائیں گے آٹھ سو سال تک سارے لوگ ملنا دیکھتے تھے توحید تھی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 حضرت حج ڈنڈے مارتے ہیں تو فوٹو کھینچنے کے لیے کا تو میں نے فوٹو کو ٹکرے ٹکرے دیا. میں نے کہا دادا مخالف کا ہے فوٹو کو الحمد الحمدللہ ہم لوگ فوٹو کے سخت مخالف ہیں اور یہ جو شوہداس سوئے ہوئے ہیں یہ بھی سخت مخالف کے سارے کے سارے باغ آپ کے مولوی صحبان ہری پھیری کرتے ہیں سمجھا ان کے ترجموں پہ بھی ویجے ویجے بن جاتی ہیں پیری. ہم نے اس کے قائد نہیں بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں جاتی. یہ حاجی صاحب کہیں چلا گیا ترجمہ سننے کے لیے تھا فوٹو کھینچ بھاگ آیا. آیا یہ کہنے لگا فوٹو اور پھر ترجمہ اور فوٹو ایک طرف خدا کی رحمت دوسری طرف کیا لانت صاحب یہ کیا گڑبڑا ہے دودھ کے ساتھ پشاب ملاؤ گے ٹھیک ہے اللہ کی رحمت نہیں ہو بالکل سوچ لو یہ جی. خود بھی انسان عکل سے سوچے نا اللہ کی رحمت نہیں ہو خیال کر رکھے اے شیطان ہے کہ جی فوٹو بنا لو عبادت کرتے رہو اللہ کی اور فوٹو کو دیکھتے رہو اس کی عبادت نہ کرنا سی بات میں شوق پیدا ہوگا کہ بزرگ کا فوٹو آئے تو صرف فوٹو تھا اس وقت با وہ کرن گزرا وہ زمانہ گزرا تو دوسرے زمانے کے لوگوں کو شیطان نے کو وہ تمہارے باپ تو اس کی پوجا کرتے تھے حالانکہ پہلوؤں کو کیا کہا صرف دیکھو تو پوجا کرتے تھے پوجا کیا کرو اس کی عزت کیا کرو اس کو ہار پہنایا کرو نے تو اس طرح فوٹو سے بت پرستی شروع ہوئی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بت پرستی شروع ہو گئی ہے پہلے بیٹی بریلی لوگوں کے اندر تھی سمجھے کیا کوئی ہمارے احراری دوست ہیں تو سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا فوٹو رکھا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں کوئی اب ہمارے دوست ہیں سپاہی صاحب کے تو انہیں کن کے فوٹو رکھے ہوئے ہیں بولان اعظم تارق مرحوم شاگر تھا میرا مرحوم اس کا فوٹو رکھا ہوا ہے مولان حق نواز جنگوی مرحوم کا فوٹو رکھا ہوا ہے بعض جگہ میں نے دیکھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا فوٹو حضرت درخواستی کا فوٹو عجیب تمادہ ہے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے استعمال کرنا ہے نہیں خدا را اللہ کے رحمت پہ مستعف ہوتے ہو تو ہیری پیری نہ کرنا دودھ خالص رکھنا اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی ہاں شریعت ایک بہترین دودھ ہے تو اس طرح جی قوم بگڑی اور بد پرستی کے اندر آ گئی ورنہ پہلے ملت واحدہ تھے پہلے کہا تھے آ, ایک مذہب تھا دیکھو جی کاننا سمت واحدہ تھے سب کے ساتھ لوگ ایک جماعت ایک مذہب کتنی قرن تک دی دس قرن تک یہ مذہری کا میں نے حوالہ دیا ہے دوسری تفسیروں میں بھی ہے فخ آس کے بعد عبارت کیا معذوف ہے امتن الواحدہ کے بعد فخ مقدر ہے عبارت فخ تعلی فو انہوں نے کہا کیا جب اختلاف کیا تو نبیوں کی ضرورت ہوئی بھیجنے کی یا نہیں پہلے پہلے نبی جو آئے نا شرک و بیداد کی تردید کرنے والے کون تھے حضرت اللہ السلام فب بھیجا اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوش قبی دینے والے مومنین کے لیے ڈر سنانے والے کافروں کے لیے و انزلہ معمول کتاب اتاری ان کے ساتھ کتابیں جنس کتاب مراد ہے ساتھ حق کے لئے یا حکوما کہاں کے فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ یا کتاب یا حکوما کا فائل کس کو مناؤ گے اللہ کو یا کتاب دونوں احتمام ہیں کہ فیصلہ کرے اللہ درمیان لوگوں کے فی مخت فی ان امور کے اندر جن کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے جن امور میں اختلاف تھا نا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ عمر حق ہے یہ کیا ہے باطل ہے حق پہ چلو باطل سے بھاگو ان امور کے اندر جن میں اختلاف کیا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 بین دیکھو قرآن میں ایسے ہے اور نہ اختلاف کیا اسی کتاب کے اندر مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے اس کو کون مولوی اور کب ڈالا ممول بیہ کے بعد بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس دلائل الاز کیوں ڈالا آپس میں ضد و حسد سے فہد اللہ الحمد لیکن اس اختلاف نے مومنین مباہدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اللہ تعالی نے مومنین مباہدین کو سیدھا راستہ دکھلا دیا اور قائم رہے وہ سیدھی راہ کے اوپر کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کا راہ کھول دیتا ہے نیکی جاتے ہیں کوئی شیعہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کے کیا بنا دیتے ہیں مباہ سنی بنا دیتے ہیں کوئی ہیں کافر مومن بن جاتا ہے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے فہد اللہ اللہ دینا منو بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو مومن تھے لمخالا پوپی ہے مینالحق یہ مینالحق کا مین بیانیہ ہے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 ہمارے ہاں ایک بڑے شائف سے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گمان وی رحمۃ اللہ تعالی وہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے شاگردی بھی تھے اور یہ جو ترجمہ ہے نا ان کی ترج تقریباً وہ پچیس سال ان کی خدمت میں آتے جاتے رہے رمضان شی وہاں گزارتے کتنی پچیس سال وہ شاہ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے شگر تھے مولانا حقیب اللہ زمانی. وہ میرے بھی استاد تھے اور دوسرے جو بڑے نعمانی صاحب تھے ان کے بھی استاد تھے ان کا میرے ساتھ اتنا پیار تھا نا دوسروں کے پاس اتنی رہتے دو دو تین دن, دن میرے یہاں رہتے تھے تم بعد میں میں نے سوچا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 ہماری پٹائی کرتا ہمیں تنبیہ کرتا ہمیں کرتا کہاں ہے محرم راز ہمارے دل پہ واشتاری ہے کہاں ہے سورے چاند ستارے دل پہ واشتاری ستاری ہمارے محرم راز چلے گئے نہیں نہ لگ رہتے کل آئے تھے حضرت مولانا عبد المجیز صاحب جو ہمارے محبوب ہیں بتایا تھا نا کل ہم ملے ایک دوسرے کل نہیں بتایا تھا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 بڑا کا جوسٹ میں ہیں نا بہت ہم سے جی ہم سے لیکن بہت زیادہ ہمیں جلال تھوڑی ابھی ابھی دیر پہلے ہم ہسپتم انتل جنات تنبیہ مومنین ہے کیا ہے جی ترغیب جہاد تنبیہ بھی مومنی اور ترغیب جہاد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 مولانا فرماتے ہیں جزب ناکامی دری را راہ کام نیش راہ عشق رہے ہم تم نے اس کو رہے ہمام ہم سمجھا ہوا ہے کہ اس فرحانے جاؤ صابن لگاؤ تیل لگاؤ خوشبول لگاؤ, لگاؤ بالوں شالوں کو سنوارو اور ایک محبوبہ کی شکل میں بن کے باہر آ جاؤ تو ہم نے یہی کو سمجھا ہوا ہے یہ رہے ہمام نہیں ہے یہ رہے عشق ہے رہے عشق میں خون آلودہ ہونا پڑتا ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں راہ عشق رہے ہمام نے یہی فرمایا کہ تم نے یہی گمان کر لیا ہے کہ ہم تائش کی زندگی گزاریں گے دیکھو کیا گمان کیا تم نے یہ کہ داخل ہو جاؤ بحث کی اندھا ایسے غلم معایا سے اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے مستم الباساہ پہنچی تھی ان کو سختی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مومنین کو آہنی کنگیوں کے ساتھ آزاد دیا جاتا مومنین کو باندھ دیا جاتا اور پولاد اور لوہے کی کیا ہوتی ہیں کنگے جانتے ہیں کنگے اس کے ساتھ ان کا ایک گوشت اتارا جاتا تکلیف پہنچی ان کو سختی اور تکلیف یا بادشاہ کا من تنگ دستی کو اور ذرا کا ماں تکلیف و ظلم سے لو اور جڑ جھڑائے گئے اتنی تکلیفیں آئیں میری طرف دیکھو سخت تکلیف میں کپ کبھی تاری ہوتی یا نہیں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 ہمیں تکالیف در تکالیف آ رہے ہیں تیری مدد کب آئے گی جب تکلیف انتہا پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نصر اللہ نسر اللہ خبردار بے شک اللہ کی مدد جا ہے قریب تو میرے عزیز آج ہم تکالیف کے اندر ہیں لیکن اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ انشاء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 انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا خرچ کریں فرمایا یہ تمہاری اپنی مرضی پہ موقوف ہے کہ کیا خرچ کرو ہم مصارف بتا دیتے ہیں کیا آدمی کروڑ روپیہ خرچ کرے لیکن مسرف پہ نہ کرے کیا بے جا خرچ کرے مسرف صحیح نہ ہو ایسا میں مصرف پہ خرچ کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے تو دیہات کے غریبوں کے اندر جا کے خرچ کرو کیا دیہات کے غریبوں میں خرچ کرو ادھر سیٹ کس پہ خرچ کرتے ہیں بڑے بڑے پیروں کے مدرسے جو ہیں نا جہاں کروڑ روپیہ کا ایک دروازہ بناتے ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کن کہ پہ خرچ کرو غریبوں میں ہاں دیہاتوں کے اندر چلو جو بھوکھے ہیں جن کے بچے رو رہے ہیں ان پہ خرچ کرو تو اللہ تعالی نے مسار بتا دیے خرچ کرنا جو ہے نا تمہارے اوپر موجود ہے تو خرچ کرنے کے لیے آدمی کو اچھے طریقے سے خرچ کرے ایک آدمی بیمار پڑا ہوا تھا میں اس کی تبا کرسی کے ہی گیا تو میں نے تو پانچ سو روپیہ اس کو دے دیے بیمار کو کہ بھی ہس پہ ضرورت کچھ لے گا یہ جی؟ اور حضا کے کام آئے گا ایک آدمی مٹھائی کا ڈبا لے گیا بیمار کے لیے اندازہ کرو ہاں مٹھائی کھاوے مر رہے کیوں جیسا پہلے وہ بیمار پڑا ہوا ہے پیٹ کا درد ہے مٹھائی کا ڈبا بیمار کے لیے یہ <laughs> خیال <laughs> کیا کرو یہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں بیمار کو میں پولیشن <laughs> اللہ اللہ کے بندے نقدی دیا کرو ان کو سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ما گئی ان کیا خرچ کریں قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر جو ہی خرچ کرو تو ماں یہاں خیر کا من ہے جو ہی خرچ کرو جتنی تمہاری وسط ہے سو روپے کی وسط ہے سو خرچ کرو ہزار کی وسعت ہزار خرچ کرو لیکن ہم تمہیں مسا بتاتے ہیں پہلا مطلب کیا ہے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 گریجویٹ صاحب نے کہ یہ کپتی ہے کیا ہے باپ کو کبتی کہہ رہا ہے یاروں کو کھلا رہا ہے تو اکبر الہ آبادی کو پتا چلا تو ہم نے شیر بنا لیا جیسے ہم شیر بنا لیتے ہیں وہ کہنے لگا ہم ایسی سب کتابیں کابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں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 یہ تو میرے زیر انفاق تھا نا انفاق کے علاوہ تم کوئی بھلائی بھی کرو گے تو اللہ تعالی جانتے ہیں بے شک اللہ تعالی صاحب اس کے جاننے والے ہیں ایک اور بھلائی بھی ہے اس پہ بھی عمل کیا کرو سمجھے جی میں ظاہر پیر کے مدرسے کا محتم ہوں اور دورہ تفسیر پڑھاتا رہا وہاں خان پور شاخ درخواست رحمتہ اللہ علیہ جب تھے نہ بڑے مہربان تھے بعد میں ایسے موسم تبدیل ہوتے رہے ایک لڑکا تھا بلوچستان کا اس کو وہاں تکلیف ہو گئی وہ دو دن پڑا رہا کوئی پوچھنے نہیں آیا نہ استاد نہ محتمل میں روزانہ پڑھا کے گھر آ جاتا تھا تو مجھے کہنے کا استاد جی آپ تو وہاں تبا پرسی کرتے ہیں کمرے میں آ جاتے ہیں علاج کا خیال کرتے ہیں ردا کا خیال کرتے ہیں ابھی بھی میں ایک لڑکا اپنا وہ پیٹ کا درد تھا میں نے کہا یہ میں بچا دے تو یہ کھانا پو دے تو ادھر تو کوئی پوچھنے نہیں آیا رہا میں نے کہا بیٹے جتنے دن بیمار رہو میرے ساتھ چلو گائے ان کو لے آیا دو تین دن وہاں ٹھہرایا سمجھا تو علاج بھی کیا ردا کا انتظام بھی ٹھیک ہو گیا پھر چلا گیا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 کیسے ہم کی زندگی گزار رہی ہے ضروری ہوتی ہے جی تو فالو جو کچھ کرو گے تم خیر سے انفاق کے علاوہ دوسری لیتی تو اللہ جانتے ہیں کوتے بال ہے کو کوئی ہے جی یہ سارے مال آ گیا آپ کیا رہا ہے جی یہ سارے جان ہے یہ جہاد کا ذکر کتنی دفعہ ہے جی یہ دوسری دفعہ انفاق کا ذکر بھی دوسری دفعہ تھا جہاد کا ذکر بھی کیا ہے دوسری دفعہ ہے ذکر جہاد دوسری بار فرمایا تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے بھائی جہاد ایک عام مفہوم ہے من را من کو منکرن کرن غیر ہو بھیا دہی فائلم یس سطح بے لسان ہی ولملم یسطح بے قلب ہی سمجھے نا تو جہاد ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے جس کو جہاد بسنان کہا جاتا ہے اور جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے اس کو جہادر لسان کہا جاتا ہے دل کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے برائیوں سے نفرت کرو بوزھ رکھو برائیوں سے دل میں جہاد بھی جنان ہے اور کتا اس کا ایک حصہ ہے یہ بھی ضروری ہے کتال نہ کرو گے تو دشمن کافر پھر آپ کے اوپر کا ہو جائیں گے غالب ہو جائیں گے فرد کیا گیا تمہارے اوپر کتاب لڑنا واہ واہ کرم اور وہ ناگوار ہوگا تم کو تبان پور کا منا مکرو نہ پسند نہ بھائی انسان کی طبیعت کیا چاہتی ہے کہ ایش کے اندر میں رہوں کیا حلوے اور مرغے کھاتا یہی چاہتی ہے نا اور کتاب جو ہے میدان میں جا کے لڑنا تب بھی طور پر کیا ہوتا ہے نا پسند اور نہ گوار ہوتا ہے فرض کیا تمہارے کتاب اور وہ ناپسند اور نہ نا گوار ہوگا تمہارے لیے تباً یہ تباً لکھنا بآسان انتک رہو شاید اور شاید کے ناپسند سمجھو تم چیز کو اور وہ واقعے میں بہتر واسطے تمہارے انجام کے لحاظ سے یہ کیا ہے بہتر ہے نا کتاب کیونکہ جہاد کے ذریعے تو دین کی رفت ہے نا سر بلندی ہے واسال تو ہی شاید اور شاید کہ پسند کرو تم ایک چیز کو کس چیز کو پسند کرتے ہو یہی عیش وی شرارت گھر پیسے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اسلحی بیانہ ڈبلو من ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام